سورہ حج الحج نام چوتھے رکوع کی دوسری آیت ناسی بل حج سے ماخوز ہے زمانہ نزول اس سورت میں مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات ملی جلی پائی جاتی ہیں اسی وجہ سے مفسرین میں اس امر پر اختلاف ہوا ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی لیکن ہمارے نزدیک اس کے مضامین اور انداز بیان کا یہ رنگ اس وجہ سے ہے کہ اس کا ایک حصہ مکی دور کے آخر میں اور دوسرا حصہ مدنی دور کے آغاز میں نازل ہوا ہے اس لیے دونوں ادوار کی خصوصیات اس میں جمع ہو گئی ہیں ابتدائی حصے کا مضمون اور انداز بیان صاف بتاتا ہے کہ یہ مکے میں نازل ہوا ہے اور اغلب یہ ہے کہ مکی زندگی کے آخری دور میں ہجرت سے کچھ پہلے نازل ہوا ہو یہ حصہ آیت چوبیس و حو دل طیبی من القلی وہودو حد دو حمید پر ختم ہوتا ہے اس کے بعد ان ن لین کفرو و یسدون سے یک لخت مضمون کا رنگ بدل جاتا ہے اور صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہاں سے آخر تک کا حصہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوا ہے بعید نہیں کہ یہ ہجرت کے بعد پہلے ہی سال ذیل میں نازل ہوا ہو کیونکہ آیت پچیس سے اکتالیس تک کا مضمون اسی بات کی نشاندہی کرتا ہے اور آیات انتالیس اور چالیس کی شان نزول بھی اس کی تائید کرتی ہے اس وقت مہاجرین ابھی تازہ تازہ ہی اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینے میں آئے تھے حج کے زمانے میں ان کو اپنا شہر اور حج کا اجتماع یاد آ رہا ہوگا اور یہ بات بری طرح کھل رہی ہوگی کہ مشرقین قریش نے ان پر مسجد حرام کا راستہ تک بند کر دیا ہے اس زمانے میں وہ اس بات کے بھی منتظر ہوں گے کہ جن ظالموں نے ان کو گھروں سے نکالا مسجد حرام کی زیارت سے محروم کیا اور خدا کا راستہ اختیار کرنے پر ان کی زندگی تک دشوار کر دی ان کے خلاف جنگ کرنے کی اجازت مل جائے یہ ٹھیک نفسیاتی موقع تھا ان آیات کے نزول کا ان میں پہلے تو حج کا ذکر کرتے ہوئے یہ بتایا گیا ہے کہ مسجد حرام اس لیے بنائی گئی تھی اور یہ حج کا طریقہ اس لیے شروع کیا گیا تھا کہ دنیا میں خدائے واحد کی بندگی کی جائے مگر آج وہاں شرک ہو رہا ہے اور خدائے واحد کی بندگی کرنے والوں کے لیے اس کے راستے بند کر دیے گئے ہیں اس کے بعد مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ ان ظالموں کے خلاف جنگ کریں اور انہیں بے دخل کر کے ملک میں وہ نظام صالح قائم کریں جس میں برائیاں دبیں اور نیکیاں فروغ پائیں ابن عباس مجاہد عروہ بن زبیر زید بن اسلم مقاتل بن حیان، قطادہ اور دوسرے اکابر مفسرین کا بیان ہے کہ یہ پہلی آیت ہے جس میں مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دی گئی اور حدیث اور سیرت کی روایات سے ثابت ہے کہ اس اجازت کے بعد فورن ہی قریش کے خلاف عملی سرگرمیاں شروع کر دی گئیں اور پہلی مہم سفر دو ہجری میں ساحل بحر احمر کی طرف روانہ ہوئی جو غزو دووان یا غزو ابوا کے نام سے مشہور ہے موضوع اور بحث اس صورت میں تین گروہ مخاطب ہیں مشرقین مکہ مزبزب اور متردد مسلمان اور مومنین صادقین مشرقین سے خطاب کی ابتدا مکے میں کی گئی اور مدینے میں اس کا سلسلہ پورا کیا گیا اس خطاب میں ان کو پورے زور کے ساتھ متنبع کیا گیا کہ تم نے زد اور ہٹ دھرمی کے ساتھ اپنے بے بنیاد جاہلانہ خیالات پر اصرار کیا خدا کو چھوڑ کر ان معبودوں پر اعتماد کیا جن کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے اور خدا کے رسول کو جھٹلا دیا اب تمہارا انجام وہی کچھ ہو کر رہے گا جو تم سے پہلے اس روش پر چلنے والوں کا ہو چکا ہے نبی کو جھٹلا کر اور اپنی قوم کے صالح ترین انصر کو نشانۂ ستم بنا کر تم نے اپنا ہی کچھ بگاڑا ہے اس کے نتیجے میں خدا کا جو غضب تم پر نازل ہوگا اس سے تمہارے بناوٹی معبود تمہیں نہ بچا سکیں گے اس تمبی اور انذار کے ساتھ افہام و تفہیم کا پہلو بالکل خالی نہیں چھوڑ دیا گیا پوری صورت میں جگہ جگہ تذکیر اور نصیحت بھی ہے اور شرک کے خلاف اور توحید اور آخرت کے حق میں موثر دلائل بھی پیش کیے گئے ہیں مزبزب مسلمان جو خدا کی بندگی قبول تو کر چکے تھے مگر اس راہ میں کوئی خطرہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھے ان کو خطاب کرتے ہوئے سخت سرزنش کی گئی ہے ان سے کہا گیا ہے کہ یہ آخر کیسا ایمان ہے کہ راحت مسرت ایش نصیب ہو تو خدا تمہارا خدا اور تم اس کے بندے مگر جہاں خدا کی راہ میں مصیبت آئی اور سختیاں جھیلنی پڑی پھر نہ خدا تمہارا خدا رہا اور نہ تم اس کے بندے رہے حالانکہ تم اپنی اس روش سے کسی ایسی مصیبت اور نقصان اور تکلیف کو نہیں ٹال سکتے جو خدا نے تمہارے نصیب میں لکھ دی ہو اہل ایمان سے خطاب دو طریقوں پر کیا گیا ہے ایک خطاب ایسا ہے جس میں وہ خود بھی مخاطب ہیں اور عرب کی رائے عام بھی اور دوسرے خطاب میں صرف اہل ایمان مخاطب ہیں پہلے خطاب میں مشرقین مکہ کی اس روش پر گرفت کی گئی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے حالانکہ مسجد حرام ان کی ذاتی جائیداد نہیں ہے اور وہ کسی کو حج سے روکنے کا حق نہیں رکھتے یہ اعتراض نہ صرف یہ کے بجائے خود حق بجانب تھا بلکہ سیاسی حیثیت سے یہ قریش کے خلاف ایک بہت بڑا حربہ بھی تھا اس سے عرب کے تمام دوسرے قبائل کے ذہن میں یہ سوال پیدا کر دیا گیا کہ قریش حرم کے مجاور ہیں یا مالک اگر آج وہ اپنی ذاتی دشمنی کے بنا پر ایک گروہ کو حج سے روک دیتے ہیں اور اس کو برداشت کر لیا جاتا ہے تو کیا بعید ہے کہ کل جس سے بھی ان کے تعلقات خراب ہوں اس کو وہ حدود حرم میں داخل ہونے سے روک دیں؟ اور اس کا عمرہ اور حج بند کر دیں اس سلسلے میں مسجد حرام کی تاریخ بیان کرتے ہوئے ایک طرف یہ بتایا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب خدا کے حکم سے اس کو تعمیر کیا تھا تو سب لوگوں کو حج کا عزن عام دیا تھا اور وہاں اول روز سے مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق یکساں قرار دیے گئے تھے دوسری طرف یہ بتایا گیا ہے کہ یہ گھر شرک کے لیے نہیں بلکہ خدا واحد کی بندگی کے لیے تعمیر ہوا ہے اب یہ کیا غضب ہے کہ وہاں ایک خدا کی بندگی تو ہو ممنوع اور بتوں کی پرستش کے لیے ہو پوری آزادی دوسرے خطاب میں مسلمانوں کو قریش کے ظلم کا جواب طاقت سے دینے کی اجازت دی گئی ہے اور ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب تمہیں اقتدار حاصل ہو تو تمہاری روش کیا ہونی چاہیے اور اپنی حکومت میں تم کو کس مقصد کے لیے کام کرنا چاہیے یہ مضمون سورت کے وسط میں بھی ہے اور آخر میں بھی آخر میں گروہ اہل ایمان کے لیے مسلم کے نام کا باقاعدہ اعلان کرتے ہوئے یہ فرمایا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اصل جانشین تم لوگ ہو تمہیں اس خدمت کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے کہ دنیا میں شہادت النا ناس کے مقام پر کھڑے ہو اب تمہیں اقامت سلاد ایتا زکوٰۃ اور فیل الخیرات سے اپنی زندگی کو بہترین نمونے کی زندگی بنانا چاہیے اور اللہ کے اعتماد پر آلائے کلمت اللہ کے لیے جہاد کرنا چاہیے اس موقع پر سورہ بقرہ اور سورہ انفال کے دیباچوں پر بھی نگاہ ڈال لی جائے تو سمجھنے میں زیادہ سہولت ہوگی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اتقو ربکم ان زلزلت الساعت شیئ عظیم اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے لوگوں اپنے رب کے غزب سے بچو حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے یومت رو ن تدو کلو مدیا چھ اربت ہمل ہمل اتمل ہمل وتر سو کر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 ن سوئن کن من البعث بک ان من تراب فإنا خلقناكم من سوتی سمتی مخلقة وغير ویری متی لكم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 ویوت وس لكي, لكي لا يعلم من بعد علم میش ترل اب متم فل اہ تس تھو رتت ردت می كل جی بہی لوگ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 پھر جہاں ہم نے اس پر میہ برسایا کہ یکا یک وہ پھبک اٹھی اور پھول گئی اور اس نے ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگلنی شروع کر دیں کبھی انہوں اللہ کل انہو انہو قدیر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 انفت ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ خسان اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے یعنی کفر اور اسلام کی سرحد پر کھڑا ہو کر بندگی کرتا ہے جیسے ایک مزبزب آدمی کسی فوج کے کنارے پر کھڑا ہو اگر فتح ہوتی دیکھے تو ساتھ آ ملے اور شکست ہوتی دیکھے تو چپکے سے سٹک جائے اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا اور جو کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی یہ ہے سری خسارہ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 اقرب من نفعه لبئس ولبئس وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان اس کے نفع سے قریب تر ہے بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق ان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 ألم تَرَ تَرَأَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمِ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سربسوجود ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں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 فالذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار یصب من فوق رؤوسهم الحمیم یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے پر جھگڑا ہے یہاں خدا کے بارے میں جھگڑا کرنے والے تمام گروہوں کو ان کی کثرت کے باوجود دو فریقوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے ایک فریق وہ جو انبیاء علیہم السلام کی بات مان کر خدا کی صحیح بندگی اختیار کرتا ہے دوسرا وہ جو ان کی بات نہیں مانتا اور کفر کی راہ اختیار کرتا ہے خواہ اس کے اندر آپس میں کتنے ہی اختلافات ہوں اور اس کے کفر نے کتنی ہی مختلف صورتیں اختیار کر لی ہوں ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا مل جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے قومن اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے کل ادوم اخروجوں من و عید ہیں عیدی ہے وضو کو بلحری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 ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی اور انہیں خدا ستودہ صفات کا راستہ دکھایا گیا ان اللذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذي جعلناہ لنا لنسی سوار انلا کلب فی نُذِقُهُ من بن علی جن لوگوں نے کفر کیا اور جو آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور اس مسجد حرام کی زیارت میں مانے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم اور آپ کے پیروں کو حج اور عمرہ نہیں کرنے دیتے جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں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 اور قیام و رکو و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو يَأْتِينَ تو كُلِّ جا عَمِيقٍ اور لوگوں کو حج کے لیے اس نے دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں آئے شہدوں میں عثم اللہ ویلسم اللہ معلوم بہی ملنا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 ثم تفثهم نذورهم پھر اپنا میل میلچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا بو الزُّورِ یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد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 اور وسیلہ اور حام کو بھی اللہ کی قائم کی ہوئی حرمتوں میں شمار کرتے تھے اس لیے فرمایا گیا کہ یہ اس کی قائم کردہ حرمتیں نہیں ہیں بلکہ اس نے تمام مویشی جانور حلال کیے ہیں دوم یہ کہ حالت احرام میں جس طرح شکار حرام ہے اسی طرح کہیں یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ اس حالت میں مویشی جانوروں کو ذبح کرنا اور ان کو کھانا بھی حرام ہے اس لیے بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حرمتوں میں سے نہیں ہے سوائے ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں سوائے ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں۔ پس بتوں کی گندگی سے بچو جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو اون فل و مشرقی نبی امرق بل فق ان فقو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 یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے اس تمثیل میں آسمان سے مراد ہے انسان کی فطری حالت جس میں وہ ایک خدا کے سوا کسی کا بندہ نہیں ہوتا اور توحید کے سوا اس کی فطرت کسی اور مذہب کو نہیں جانتی اگر انسان انبیاء علیہم السلام کی دی ہوئی رہنمائی قبول کر لے تو وہ اسی فطری حالت پر علم اور بصیرت کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے اور آگے اس کی پرواز مزید بلندیوں ہی کی طرف ہوتی ہے نہ کہ پستیوں کی طرف لیکن شرک اور صرف شرک ہی نہیں بلکہ دہریت اور الہاد بھی اختیار کرتے ہی وہ اپنی فطرت کے آسمان سے یکا یک گر پڑتا ہے اور پھر اس کو دو صورتوں میں سے کوئی ایک صورت لازمن من پیش آتی ہے ایک یہ کہ شاطین اور گمراہ کرنے والے انسان اس کی طرف جھپٹتے ہیں اور ہر ایک اسے اچک لے جانے کی کوشش کرتا ہے دوسرے یہ کہ اس کی اپنی خواہشات نفس اور اس کے اپنے جذبات اور تخیلات اسے اڑائے اڑائے لیے پھرتے ہیں اور آخرکار اس کو کسی گہرے کھڈ میں لے جا کر پھینک دیتے ہیں ذلك ومن يعظم شعائر یہ ہے اصل معاملہ اسے سمجھ لو اور جو اللہ کے مقرر کردہ شاعر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقوا سے ہے یعنی یہ احترام دل کے تقوا کا نتیجہ ہے اور اس بات کی علامت ہے کہ آدمی کے دل میں کچھ نہ کچھ خدا کا خوف ہے جبھی تو وہ اس کے شاعر کا احترام کر رہا ہے منافع الى اجل مسمن ثم محلها الى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ تمہیں ایک وقت مقرر تک ان حدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے پہلی آیت میں شاعر اللہ کے احترام کا عام حکم دینے کے بعد یہ فقرہ ایک غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ارشاد فرمایا گیا ہے شاعر اللہ میں ہدی کے جانور بھی داخل ہیں اہل عرب یہ سمجھتے تھے کہ ان جانوروں کو بیت اللہ کی طرف لے جاتے ہوئے ان پر سوار نہ ہونا چاہیے نہ ان پر سامان لادنا چاہیے اور نہ ان کا دودھ پینا چاہیے اسی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ ان سے جو کام لینے کی ضرورت پیش آئے وہ لیا جا سکتا ہے وَلِكُلِّ ام مکلس ملا مزہ بہی مطل ف علحل وحید فلہ اصلیم و بشریل محبتی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 کہ اصل چیز اللہ کے نام پر قربانی ہے جو سب شریعتوں میں یکساں ہے باقی رہا اس کا وقت اور موقع اور دوسری تفصیلات تو ان کے اندر مختلف زمانوں کی شریعتوں کے احکام مختلف رہے ہیں ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے پس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اور اسی کے تم متیے فرمان بنو اور اے نبی بشارت دے دے آجانہ روش اختیار کرنے والوں کو اذا اللہ دین ادا دکھ اجلت کلو بھو سین والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کاپ اٹھتے ہیں جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اب نالکم شرکم فی ہز مل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 ان پر اللہ کا نام لو ان پر اللہ کا نام لینے سے مراد ہے ان کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لینا اونٹ کو پہلے کھڑا کر کے اس کے حلقوم میں نیزہ مارا جاتا ہے اس کو نہر کرنا کہتے ہیں اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں پیٹ کے زمین پر ٹکنے کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ وہ زمین پر گر جائیں بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ گر کر ٹھہر جائیں یعنی تڑپنا بند کر دیں اور جان پوری طرح نکل جائے تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو کناد کیے بیٹھے ہیں اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں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 اور اے نبی بشارت دے دے نیکوکار لوگوں کو یعنی دل سے اس کی بڑائی اور برتری مانو اور عمل سے اس کا اعلان اور اظہار کرو یہ پھر حکم قربانی کی غرض اور علت کی طرف اشارہ ہے قربانی صرف اسی لیے واجب نہیں کی گئی کہ یہ تصخیر حیوانات کی نعمت پر اللہ کا شکریہ ہے بلکہ اس لیے بھی واجب کی گئی ہے کہ جس کے یہ جانور ہیں اور جس نے انہیں ہمارے لیے مسخر کیا ہے اس کے حقوق مالکانہ کا ہم دل سے بھی اور عملاً بھی اعتراف کریں تاکہ ہمیں کبھی یہ بھول لاحق نہ ہو جائے کہ یہ سب کچھ ہمارا مال ہے ان اللہ یدافع عن الذین امنوا ان اللہ لا یحب كل خوان کفور یقینا اللہ مدافعت پسند کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں یقینا اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا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 یہ قتال فی سبیل اللہ کے بارے میں اولین آیت ہے جو نازل ہوئی اس آیت میں صرف اجازت دی گئی ہے بعد میں سورہ بقرہ کی آیات ایک سو نوے سے ایک سو اور دو سو سولہ اور دو سو چوبیس نازل ہوئی جن میں جنگ کا حکم دیا گیا ان احکام میں صرف چند مہینوں کا فصل ہے اجازت ہماری تحقیق کے مطابق ذلہجہ ایک ہجری میں نازل ہوئی اور حکم جنگ بدر سے کچھ پہلے رجب یا شعبان دو ہجری میں نازل ہوا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَفِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ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 سب مسمار کر ڈالی جائیں اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے یہ مضمون قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان ہوا ہے کہ جو لوگ خلق خدا کو توحید کی طرف بلانے اور دین حق کو قائم کرنے اور شرک کی جگہ خیر کو فروغ دینے کی صحیح و جوہد کرتے ہیں وہ اللہ کے مددگار ہیں کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے جسے انجام دینے میں وہ اس کا ساتھ دیتے ہیں اللہ امرو و امرو بل مروفی و نلم واقبۃ العمو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں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 اگر وہ یعنی کفار تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور آد اور سمود وقوم ابراہیم وقوم لوط اور قوم ابراہیم اور قوم لوط مدین وکذب موسی ثم اخذتهم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 قریت اہلکنا ہاں وہی ظالمت فہی خاویت علی عروشها فہی خاویت علی عروشها و بئر معطلت و کتنی ہی کار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا ہے اور آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں کتنے ہی کوئے بیکار اور کتنے ہی قصر کھندر بنے ہوئے ہیں اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا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 جو سینوں میں ہے جلون کا بلا دِن خلیف اللہ دربک الفی صنتی یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا مگر تیرے رب کے ہاں کا ایک دن تمہارے شمار کے ہزار برس کے برابر ہوا کرتا ہے یعنی انسانی تاریخ میں خدا کے فیصلے تمہاری گھڑیوں اور جنتریوں کے لحاظ سے نہیں ہوتے کہ آج ایک صحیح یا غلط روش اختیار کی اور کل اس کے اچھے یا برے نتائج ظاہر ہو گئے کسی قوم سے اگر یہ کہا جائے کہ فلاں طرز عمل اختیار کرنے کا انجام تمہاری تباہی کی صورت میں نکلے گا تو وہ بڑی ہی احمق ہوگی اگر جواب میں یہ استدلال کرے کہ جناب اس طرز عمل کو اختیار کیے ہمیں دس بیس یا پچاس برس ہو چکے ہیں ابھی تک تو ہمارا کچھ بگڑا نہیں تاریخی نتائج کے دن اور مہینے اور سال تو درکنار سدیاں بھی کوئی بڑی چیز نہیں ہے اکلئی چول سوہ سو کتنی ہی بستیاں ہیں جو ظالم تھیں میں نے پہلے ان کو محلت دی پھر پکڑ لیا اور سب کو واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے سوئ کم نیو اے نبی کہہ دو لوگو میں تو تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہو آمنوا وعملوا الصالحات لهم و پھر جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئیک اصحاب الجحیم اور جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزخ کے یار ہیں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 ہمیشہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے مطلب یہ ہے کہ شیطان کی ان فتنہ پردازیوں کو اللہ نے لوگوں کی آزمائش اور کھرے کو کھوٹے سے جدا کرنے کا ایک ذریعہ بنا دیا ہے بگڑی ہوئی ذہنیت کے لوگ انہی چیزوں سے غلط نتیجے اخذ کرتے ہیں اور یہ ان کے لیے گمراہی کا ذریعہ بن جاتی ہے صاف ذہن کے لوگوں کو یہی باتیں نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم اور کتاب اللہ کے برحق ہونے کا یقین دلاتی ہیں اور وہ محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ سب شیطان کی شرارتیں ہیں اور یہ چیز انہیں مطمئن کر دیتی ہے کہ یہ دعوت یقیناً خیر اور راستی کی دعوت ہے ورنہ شیطان اس پر اس قدر نہ تل ملاتا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اس وقت جس مرحلے میں تھی اس کو دیکھ کر تمام ظاہر بین نگاہیں یہ دھوکا کھا رہی تھیں کہ آپ اپنے مقصد میں ناکام ہو گئے ہیں دیکھنے والے جو کچھ دیکھ رہے تھے وہ تو یہی تھا کہ ایک شخص جس کی تمنا اور آرزو یہ تھی کہ اس کی قوم اس پر ایمان لائے اسے آخر کار ہجرت کرنی پڑی اور مکے کے کفار کامیاب رہے اس صورت حال میں جب لوگ آپ کے اس بیان کو دیکھتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اس کی تائید میرے ساتھ ہے اور قرآن کے ان اعلانات کو دیکھتے تھے کہ نبی کو جھٹلا دینے والی قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو انہیں آپ کی اور قرآن کی صداقت مشتبہ نظر آنے لگتی تھی اور آپ کے مخالفین اس پر بڑھ بڑھ کر باتیں بناتے تھے کہ کہاں گئی وہ خدا کی تائید اور کیا ہوئی وہ عذاب کی وعیدیں اب کیوں نہیں آ جاتا وہ عذاب جس کے ہم کو ڈراوے دیے جاتے تھے انہی باتوں کا جواب ان آیات میں دیا گیا ہے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 اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا جروفی فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا ہم اللہ لئے کن ہوں رسپن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 وَإِنَّ اللَّهَ علیم حَلِيمٌ وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے ذلك ومن عاقب بمثل مَا عُوقِبَ بِهِ کب بھی عَلَيْهِ بیا ل ان اللہ لعفون غفور یہ تو ہے ان کا انجام اور جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا اور پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے اللہ يولج اللیل فی يولج فی اللیل اللہ سمیع بصیر یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے اور وہ سمیو بصیر ہے ذَلِكَ انہ ہوں الحق ومایا دو نم دون ہی ہوں البریما دو نم دون ہی ہوں البری لو انہ ہوں اللہ علی یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے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 کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سر سبز ہو جاتی ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف و خبیر ہے یعنی کفر اور ظلم کی روش اختیار کرنے والوں پر عذاب نازل کرنا مومن اور صالح بندوں کو انعام دینا مظلوم اہل حق کی داد رسی کرنا اور طاقت سے ظلم کا مقابلہ کرنے والے اہلِ حق کو نصرت فرمانا یہ سب اس وجہ سے ہے کہ اللہ کی صفات یہ اور یہ ہیں لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے بے شک وہی غنی و حمید ہے الم تر ان اللہ سخر کم في اربل کے تجری فل بحری البحر ولفل کے تجری فل بحری على سی کسم تقالی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 وہی تم کو موت دیتا ہے اور وہی پھر تم کو زندہ کرے گا سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے یعنی یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اس حقیقت کا انکار کیا جاتا ہے جسے امبیا علیہم السلام نے پیش کیا ہے لکھ امتی جال نم سکن سکو فلا جم او ارک لال ادم مستقی ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریق عبادت مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے پس اے نبی، وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں تم اپنے رب کی طرف دعوت دو یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو یعنی جس طرح پہلے انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے دور کی امتوں کے لیے ایک طریقے عبادت لائے تھے اسی طرح اس دور کی امت کے لیے تم ایک طریق عبادت لائے ہو اب کسی کو تم سے نزا کرنے کا حق حاصل نہیں ہے کیونکہ اس دور کے لیے برحق طریق عبادت یہی ہے وَإن جادلوك فقل اللہ اعلم بما تعملون اور اگر وہ تم سے جھگڑے تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو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 سب کچھ ایک کتاب میں دج ہے اللہ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے و یعبدو نا من دون اللہ ما لم ينزل به سلطانا و ما ليس لهم به علم و من نصير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 اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے یہ او سو بری بنو فست میو نلین چند مل دو نیل اخلو کو موم وَإِن يَسْلُبَهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِن ضَعْفَ الطَّالِبُ وَالْمَطُلُوبُ لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے غور سے سنو جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے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 جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت دینے والا تو اللہ ہی ہے اللہ یصطفی من الملائکت رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رسا منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی وہ سمی اور بصیر ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے اور سارے معاملات اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں یا ایوہا الذین آمنوا کعوا اسجدوا واعبدوا ربکم واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلكم تفلحون اے لوگوں جو ایمان لائے ہو رکو اور سجدہ کرو اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو اسی سے توقو کی جا سکتی ہے کہ تم کو فلاح نصیب ہو۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد و وجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابھی کم ابر ہو سم کمل مسلم مبل گلی کھون اصول شہیدنالی کم لیا کون رو اصول شہید نال کم